کرنا یہ انسان کے لیے دنیا میں سعادت اور آخرت میں نجات بلکہ دنیا میں بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ کسی کا مائک آن ہے تو دیکھ لیں اس کو بند کر لیں گھر کی ساری آوازیں سب کو سننے آ رہی ہیں تو مائک جس کا بھی آن ہے وہ بند کر دیں اس کو جس کا بھی آن ہے, اس کو. تو اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت عظیم شاہ نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اللہ کا محتاج بنائے کسی اور کا نہیں اور اللہ سے مانگنے والا اس کو بنائے کسی اور کے در پر پھیلانے والا یا سب جکانے والا جھکانے والا نہ بنائے ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی اہمیت کے پیش نظر اپنی کتاب بلوغ المرام کا آخری حصہ کتاب الجام اور اس کا آخری حصہ باب الذکر والدعا میں اخیر میں کچھ دعائیں رکھی ہیں اور وہادی ذکر کی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جامع دعائیں موجود ہیں تاکہ ایک انسان اس بات کا احساس رکھے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ اللہ سے مانگنے کا محتاج ہے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اپنی مطلوب چیزیں حاصل کرنے کے لیے اور برائیاں مصیبتیں پریشانیاں ان سے نجات پانے کے لیے تو کچھ حدیثیں ہم نے پچھلے درس میں بھی دیکھی تھیں اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے مزید کچھ حدیثیں ہم دیکھیں گے جو موقع اور غیر موقع یا مطلق اذکار یا دعاؤں سے متعلق ہیں آج ہم حدیث دیکھیں گے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اس کے علاوہ اور حدیثیں بھی اس میں ہیں وَانْ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو آپ کہتے البی کا اسبحنا و ابی کا انسینہ وبی کا نہموت و کے وَإذا ذلك إلا أنه قال وَإليك المصير الاربع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے اللہ کا اسباہنا اللہ تیری توفیق سے تیری مدد سے ہم نے صبح کی وبی کا اور تیری ہی مدد سے تیری ہی توفیق سے ہم شام کرتے ہیں وہ بھی کا نہ کا اور تیری ہی توفیق سے ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں وہ علیہ کا نشور اور قیامت کے دن اٹھ کر تیری طرف لوٹنا ہے جمع ہونا ہے وہ ادا ام سقالم اسلق اور جب شام ہوتی تو آپ اسی طرح کہتے لیکن وہ علیہ کنشور کی جگہ آپ وہ الہ کل مسیر کہتے کہ زندگی کے اختتام پر پلٹ کے تیری طرف جانا ہے جب روح جسم سے نکلتی ہے تو پلٹ کے تیری طرف آنا پڑتا ہے تو اس حدیث کو امام ابودا ترمدی نژئی اور ابن نے اس کو روایت کیا ہے چار جب ابن حجر کہیں کہ چاروں نے ابوداؤت ترمدی بخاری اور, مسلم کو چھوڑ کر ابو نسی اور ابن ماجہ مراد ہوتے ہیں اس حدیث میں ایک بات ہی ملتی ہے کہ صبح شام کرنے کے اذکار میں سے ایک یہ ذکر ہے کہ انسان نیند سے بیدار ہو یا اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد میں یا اس سے قبل بھی ایک انسان یہ ذکر کر سکتا ہے اور اسی طرح سے اثر کے بعد یا شام کا وقت ہونے کے وقت میں ایک انسان یہ ذکر کر سکتا ہے تو اس میں تفریق ہے کہ جب صبح میں پڑھیں گے تو وہ علیقل نشور پڑھیں گے اور شام میں پڑھیں گے تو وہ علیقل المصیر۔ تو یہ دونوں اذکار جو ہیں صبح شام کے اذکار میں سے ہیں ذکر کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ اذکار جو مطلق ہیں انہیں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور جن اذکار کے بارے میں یہ آیا ہے کہ فلاں وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو اس کو اسی وقت پر پڑھنا چاہیے سنت کی اتباع میں الفاظ کے ساتھ ساتھ اوقات اور حیث کیفیت کی تفصیل بھی یاد رکھنا ضروری ہے اس کی پابندی ضروری ہے کہ جو آپ سواری پر سوار ہوتے وقت دعا پڑھتے تھے آپ اس کو گھر میں کرسی پر بیٹھتے وقت میں نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ اس کو ویسے ہی رکھنا پڑے گا جہاں وہ ہے تو بہت سارے لوگ بعض ازکار جو خاص وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان کو عام کر دیتے ہیں کہ چلتے پھرتے یا جہاں بھی چاہے ان کو پڑھیں مناسب نہیں ہے بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ذکر کو کسی خاص وقت میں پڑھتے تھے جب آپ نے اس وقت کی پابندی کی ہے تو اتباع کا کمال یہ ہے کہ ہم بھی اس میں وقت کی پابندی کریں کہ اس کو اسی وقت میں پڑھیں یہ نہ کریں کہ اپنی طرف سے اس کا وقت بدل دیں یا جب چاہے اس کو مطلق پڑھنا شروع کر ہیں تو اس حدیث میں جیسے آیا ہے کہ اللہ مب شیخ ابن شیخیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی ادرک نا حت ادرکن صبا یعنی اللہ تیری توفیق سے ہم نے صبح کی ہم سوئے تھے گویا کہ وہ ایک موت ہے اگر اللہ چاہتا تو ہم کو روک لیتا اور ہم صبح نہیں اٹھتے ہم لوگ ہم کو جگانے کی کوشش کرتے اور ہم مرے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہماری روح کو قبض کر لیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک موقع اور دیا اور ہم نے اللہ کی ڈھیل سے اس کی اجازت سے اس کی توفیق سے صبح کی تو اس طرح سے انسان یاد رکھے کہ اللہ اگر اس کو جینے نہ دے تو جینی سکتا ہے اللہ اس کو موقع نہ دے زندگی نہ دے اس کی زندگی کو باقی نہ رکھے اس کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی ہے اور اسی طرح سے کہ وہ بھی کنحیا وہ بھی کا نموچ تیری ہی توفیق سے ہم جیتے ہیں اور تیری ہی حکم سے ہم مرتے ہیں یعنی انسان کی زندگی اس کی حیات بہت ساری چیزوں کی محتاج ہے اگر کھانا نہ ملے مسلسل مر جائے پانی نہ ملے پیاس سے مر جائے ہوا نہ ملے تو مر جائے تو اس طرح کی کتنی ضروریات انسان کی ہیں جو اس کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیں اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں انسان کو میسر نہ ہو تو آدمی بھوک پیاس سے اور ہوا نہ ملنے سے مر جائے گا اور اس کے علاوہ بھی کتنی ساری نعمتیں اللہ کی ہیں تو انسان یاد رکھے کہ ہم جیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اور موت کے اعتبار سے یہ بات یاد رکھے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ چاہے گا تو موت آئے گی کسی اور کے ہاتھ میں موت نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالی زندگی باقی رکھے ساری مخلوق مل کر بھی ہمیں مار نہیں سکتی ہے اور اگر اللہ تعالی ہم کو موت دینا چاہے سارے لوگ مل کے بھی ہم کو بچا نہیں سکتے ہیں تو صبح اٹھنے کے بعد میں ایک آدمی یہ ذکر کرتا ہے یا اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ خود اپنے لیے بھی وہ واضح نصیحت ہوتی ہے کہ اللہ کی اللہ کے موقع دینے سے ہم نے صبح کی ہے اور اللہ تعالی کی توفیق سے ہم جیتے ہیں اور ہماری موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے کے تحت ہے تو ہر دن اس بات کو یاد رکھنا انسان کو زندگی اور موت کے تعلق سے یاد دلاتا ہے کہ اس کو جینا بھی اللہ کے حکم سے اور پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے اسی لیے دونوں ازکار میں آپ دیکھیں علیہ کا نشور نشر کے معنی ہے قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے نکل کر جمع ہوں گے حشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو یہ نشر ہے کہ انسان لوگوں کا قبروں سے نکل کے یعنی پھیلنا اور پھر جمع ہونا تو اس میں یاد دلایا جا رہا کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے کہ تم کو جیسے تم آج زندہ ہوئے ہو تم کو قبر سے نکل کر جمع ہونا ہے جیسے گھروں سے نکل کر آج تم کام کاج میں لگتے ہو قبر سے نکل کر بھی تم کو اپنے فیصلے کے لیے جمع ہونا ہے اور عل کل میں اس طرف اشارہ ہے کہ جیسے آدمی سوتا ہے اس کی روح گویا کی نکل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو روک لیتا ہے تو ایک دن اسی طرح سے پلٹ کے انسان کو ہمیشہ کے لیے جانا ہے اور اللہ تعالی کی طرف لوٹنا ہے زندگی عارضی ہے ختم ہونے والی ہے اور ایک ایک دن آئے گا جس میں ہماری روح ہمارے جسموں سے نکال لی جائے گی اور پلٹ کے ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو سوتے وقت میں یا دن میں صبح میں اور شام میں آدمی کی فکر اگر یہ ہوتی ہے اس کی زندگی صحیح چلے گی اگر آخرت کو یاد رکھ کے آدمی زندگی گزارے تو اس کی دنیا کی زندگی گناہوں سے پاک ہوتی ہے اگر آخرت کو بھلا دے آدمی پھر اس کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی زندگی کا تصور نہیں ہے اور اس کی زندگی بے لگام ہو جاتی ہے گناہوں والی ہو جاتی ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کو یاد رکھے ہیں. تو یہ حدیث نمبر 23 ہے اس باب کی ہم آگے بڑھیں گے حدیث نمبر چوبیس ون اندی اللہ ون حقال کانا اکثر اکثرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنہ وقنا دنیا النار متفق علیہ انس وکین مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے آپ کی دعا اکثر یہی ہوتی تھی کیا اور اب نتینہ فر دنیا حسنا اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں بھلائی عطا کر وہ فی حسنا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہمیں بھلائی عطا فرما وقیناد بنار اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اس دعا میں تین باتیں ہیں یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تین چیزیں آپ مانگتے تھے اور خوب مانگتے تھے یعنی عام طور سے اکثر آپ کی دعائیں ہوتی تھی ایک دنیا کی بھلائی کیونکہ اس زندگی میں ہم آج ہیں دو آخرت کی بھلائی یہاں سے ہم کو وہاں جانا ہے وہاں کی خیر ہم کو چاہیے لیکن آخر کی خیر ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ ایک انسان براہ راست جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا پا کر پھر ایمان کی بنا پر جنت میں ڈالا جائے تو بندہ اللہ سے مانگے جہنم میں نہیں جانا ہے ہم کو وکیل آداب نام یعنی ہم جہنم میں جا کے جنت میں نہیں جانا چاہتے ہم برا راست جنت میں جانا چاہتے ہیں تو جہاں جنت کی دعا ہے وہیں جہنم سے نجات کی بھی دعا ہے تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں دنیا کی خیر آخرت کی خیر اور آخرت کے شر سے نجات تو اس حدیث سے یہ دعا ہم کو معلوم ہوتی ہے لیکن سوال ہی پیدا ہوتا کہ دنیا کی خیر کیا ہے آخرت کی خیر کیا ہے دنیا میں ہنسنا اور آخرت میں ہسنا سے مراد کیا ہے علماء نے بہت ساری باتیں اس سلسلے میں کہی ہیں جن میں سے بعض اقوال سلف کے میں ذکر کرتا ہوں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اب بنا آتی نہ دنیا تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے دنیا میں بھلائی سے مراد کیا ہے کہتے ہیں العلم و دنیا میں انسان کو بھلائی ملے سے مراد کیا ہے اسے علم ملے سوچ کی سطح اونچی ہونے کے لیے علم ہونا چاہیے عبادت اور عقیدہ صحیح ہونے کے لیے علم چاہیے علم بہت بڑی دولت ہے یہ بھلائی ہے یہ نہ ملے انسان کو تو جانوروں جیسا ہو جائے علم اس کو ملنا چاہیے اور عبادت جو زندگی کا مقصد ہے اگر یہی نہیں ملا تو کیا بھلائی زندگی میں جس زندگی میں بندگی نہ ہو وہ کیا زندگی ہے تو دنیا کی خیر کیا ہے کہ علم اور عبادت انسان کو ملے علم اور عمل دونوں کو جمع کریں تو آپ دیکھیں عمل سے مراد واقعی کیا عمل ہے عبادت تو یہ دونوں چیزیں جمع ہونا علم اور عبادت وہ فی الآخرتی حسن اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائی طافرما سے مراد کیا ہے کہتے ہیں الجنہ اس سے مراد الجنہ ہے جام بیان العلم میں ابن عبدالبر نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر دو سو حدیث صحیح ہے اسی طرح سے ابن وحب کہتے ہیں سمیت السفیان الثوری رحمہ اللہ يقول الحسنت فی الدنیا الرزق الطیب والعلم والحسنت فی الآخرہ الجنہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھلائی ملنا کیا ہے رزق طیب رزق یعنی حلال پاک رزق اس کو ملے اور اس کے ساتھ علم بھی ملے دنیا کی ضرورت کیا ہے انسان کی زندگی کی بقا کے لیے اس کو حلال رزق ملے اس کی دنیا کی ضرورت لیکن آخرت کے لیے اور زندگی صحیح گزارنے کے لیے کیا ملنا چاہیے صحیح علم آنا چاہیے تو دنیا اور رزق و طیب و علم و الحسن اور آخرت کی بھلائی سے مراد کیا ہے جنت ہے یہ بھی روایت جامع بیان علم میں موجود ہے اور حدیث نمبر یا روایت نمبر دو سو اور اس کی صنع صحیح ہے قطع رحم اللہ فرماتے ہیں اور ابا فی آنا فنیا حسنا وفل آخرتی حسنا فی فت دنیا وفی آخرتی عافیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھلائی سے مراد آفیت ہے دنیا میں بھلائی سے مراد آفیت ہے اور آخرت میں بھلائی سے مراد عافیت ہے کہ انسان دنیا میں بھی مصیبتوں سے نجات پائے مصیبتیں نہیں ملیں اس کو عذاب تکلیف یہاں کی پریشانیاں بیماریاں اور اس طرح کی تکلیفیں جتنی بھی ہیں اس سے عافیت وہ فی الحال آخرت یا عافیہ آخرت میں بھی عافیت ہو حشر کے میدان میں مصیبت پلسرات پہ تکلیف جہنم کا عذاب سب سے عافیت انسان کو یعنی بچاؤ اور آسانی ملے نہیں آئے وہ ایک انسان کی جیسی سوچ ہوتی ہے ویسے اس کی بات ہوتی ہے مختلف سلف سے آپ دیکھیے متعدد اہل علم سے الگ الگ اقوال اس میں آتے ہیں لیکن اگر جمع کیا جائے تو ساری چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی نہیں ہے انسان کو جہنم سے بچنا یہ بھی خیر ہے جنت کا ملنا یہ بھی خیر ہے یہ بھی بھلائی ہے علم ملنا عبادت کی توفیق ملنا دنیا میں آفیت کا ملنا یہ ساری صورتیں ہیں یہ سارے اقوال سلف کے اس میں جمع ہوتے ہیں بلکہ بعض صلب سے نیک بیوی کا ملنا نیک اولاد کا ملنا بھی بھلائی میں آتا ہے تو مختلف اقوال علماء کے ہیں لیکن میں نے بطور مثال یہ اقوال ذکر کی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ سے بھلائی مانگتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دنیا میں بھلائی کا منکر نہیں ہے اسلام کی تعلیم یہ نہیں کہ تم دنیا میں مصیبت ہی مانگو بلکہ انسان کو چاہیے کہ جہاں وہ آخرت کی فکر کر رہا ہے وہ دنیا کی بھی فکر کرے اور دنیا کے اعتبار سے حلال رزق کے لیے اور اسی طرح سے اپنی ضروریات کے لیے اللہ سے مانگے یہ نہیں کہ آدمی صرف آخرت کے لیے مانگے بلکہ اس آیت سے یا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں انسان کو آخرت کے لیے دعا کرنی چاہیے وہیں دنیا کے لیے بھی خیر کی بھلائی کی اپنے لیے آسانیوں کی دعا کرنی چاہیے تو اسلام ایک ایسا دین ہے جو صرف آخرت کی کامیابی نہیں لاتا اس کا راستہ نہیں بتاتا بلکہ آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا کی کامیابی کا بھی راستہ اسلام بتاتا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں ایک اور حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ابو مسا اشاری رضی اللہ ترنس کے راوی ہیں ون ابی موسا الاشعری رضی اللہ عنہ قال، كان کا صلی اللہ علیہ وسلم يدعو اللہ خفی عطی و جہلی و وما فیف و به منی اللهم اغفر لي جدي جد وهزلي وخطئي وعمبي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وانت وما انت اعلم به مني انت المقدم والمؤخر وانت على كل شيء قدیر متفق عليه ابو موسى اشعري رضی اللہ تعالی کہتے ہیں اور یہ بہت پیاری دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری چیزیں اس میں جمع ہیں قال کہتے ہیں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کیا اس میں کوئی وقت نہیں آیا جب چاہے آدمی اس کو دعا کر سکتا ہے یہ دعا کر سکتا ہے اللہ اے اللہ میری مغفرت کر دے خطی وجہلی میں نے جو جانتے بوجھتے جو گناہ کیا ہے غلطی کی ہے اس کی مغفرت کر دے وجہلی اور جہالت میں لا علمی میں جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں اللہ انہیں بھی معاف کر دے وہ اسرافی فی عمری اور اپنے معاملات میں جو میں حد سے گزر گیا میں نے اصراف کیا چاہے وہ اصراف مال کے اعتبار سے ہو زبان کے اعتبار سے ہو عمل کے اعتبار سے ہو میرے اصراف کو یعنی حدیں پار کرنے کو الہ معاف کر دے وما انت عالم بھی منی اور وہ ساری چیزیں جو تم مجھ سے زیادہ جانتا ہے مجھ سے زیادہ تجھ کو معلوم ہے کہ میں نے کیا غلطیاں کی ہیں اللہ فی الحال جدی و اللہ میں نے جو سنجیدگی کے ساتھ سوچ سمجھ کے جو غلطیاں کی ہیں انہیں بھی معاف کر دے اور جو میں نے مذاق میں ہنسی میں لاپرواہی میں جو غلطیاں کی ہیں انہیں بھی ماف کر دے وہ خطی و عمدی اور جو مجھ سے چوک ہو گئی اسے بھی ماف کر دے اور جو میں نے ارادے کے ساتھ غلطیاں کی ہیں انہیں بھی معاف کر دے وہ کل اور اللہ میرے نامۂ میں یہ ساری چیزیں ہیں میرے اعمال میں یہ سب کچھ ملے گا ہے مجھے اعتراف ہے اللہ مغفر ماں قدم تو وما اخر اے اللہ میری مغفرت کر دے ان تمام کی جو میں نے پہلے بھیجے ہیں یعنی آگے میں نے کیے ہیں وما اخر تو اور جو میں آگے کروں گا جو مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اس دعا کے بعد اب تک تو سارا معاف ہو جائے گا لیکن دعا کرنے کے بعد آج کے بعد اس لمحے کے بعد بھی جو غلطیاں مجھ سے ہوں اللہ وہ سب کچھ مجھ کو معاف کر دے و ماں اسر تو جو میں چھپا کے میں نے گناہ کیے یا جو میں نے علانیہ کیے تنہائی میں کیے یا لوگوں کے سامنے کیے ان ساری غلطیوں کو گناہوں کو معاف کر دے وما انت علم بھی منی اور وہ ساری غلطیاں جو تم اس سے زیادہ جانتا ہے انت المقدم والمؤخر تو ہی آگے کرنے والا ہے تو ہی پیچھے کرنے والا ہے وہ انت اعلی کل شعین اور تو ہر چیز پر قادر ہے یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے شیخ و رحم اللہ فرماتے ہیں ہا دا دعا جام یہ دعا مفصل اور جامع ہے اس میں تفصیل سے باتیں بیان کی گئی ہیں الگ الگ کر کے ہے یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یعنی کہ مجمل طور پر سارے گناہوں کو معاف کر دے نہیں بلکہ تمیز کے ساتھ میں جانتے بوجھتے اور ارادے کے ساتھ اور بھول چوک میں اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہر قسم کے گناہ ہر قسم کی غلطیاں پچھلی اگلی اور ساری چیزوں کا ذکر اس میں کبھی تفصیل سے دعا مانگنا بھی مفید ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ اس میں خود نفس کی تربیت ہوتی ہے اور خاص کر کے گناہوں کے معاملے میں انسان اپنا اعتراف اللہ کے سامنے کرتا ہے کہ اللہ یہ ساری غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں ہر ہر نو کی غلطی اور گناہ سے اللہ سے اس کے باب میں استفار کرتا ہے تو اس سے اور توازو انسان سے پیدا ہوتی ہے یہ نہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے ٹھیک ہے یہ بھی دعا ہے لیکن اللہ میرے سے یہ غلطی ہوئی یہ غلطی ہوئی یہ غلطی ہوئی تو اس سے آدمی جب اس کی تفصیل کے ساتھ اپنی غلطیاں اللہ سے اس کے لیے استفار کرتا ہے تو نہ صرف یہ استفار اور زیادہ قوت اس میں پیدا ہوتی ہے اور اس میں آجدی پیدا ہوتی ہے بلکہ اس کے اپنے لیے بھی وہ تمبی ہوتی ہے یہ ساری غلطیاں میرے اندر ہیں یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں تو اس سے توازو بھی پیدا ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے انسان اپنے نفس کو پاک بھی کرتا ہے کہتے ہیں ہاد دعا ان مفس میں وہ کلحفی دف عد ر انسان اس دعا کے سارے مضمون کو آپ دیکھیے اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے یہ سارے قسم کے گناہ یہ ساری غلطیاں انسان کو دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچاتی ہے کبھی دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور آخرت میں تو اللہ کی ناراضگی اپنی جگہ ہے تو ایک انسان ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے اور اللہ سے ان کے سلسلے میں مفرت مانگ رہا ہے جو اس سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں حال میں جو اس سے غلطیاں ہوئی ہیں تو یہ یہ دعا بہت پیاری دعا ہے اس کو یاد کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیقہ فرمائے یہاں پر آپ دیکھیں ایک ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ اے اللہ میری خطی کو معاف کر دے اور جہل کو تو جہل کے بالمقابل قطی ہے کہ لا علمی میں جو غلطیاں ہو جائیں انسان سے وہ بھی معاف کر دے اور وہ غلطی جو عمدن ہوئی ہے جانتے بوجھتے ہوئی ہے یہ نہیں کہ معلوم نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں معلوم تھا اس کو تو یہ دونوں چیزیں اے اللہ تو اس کو معاف کر دے اور میرے معاملات میں اسراف کو معاف کر آدمی فضول خرچی کرتا ہے مال کے اعتبار سے یا جو حدیں اس کے لیے ہیں ان کو پار کر جاتا ہے لوگوں کے ساتھ بسلوکی بس کرتا ہے اخلاقی حدود کو پامال کرتا ہے پار کر جاتا ہے اس طرح کی ساری اصراف کی چیزیں ہیں اللہ کی بندگی کے معاملے میں اسراف کرتا ہے کھانے پینے میں اور بہت ساری چیزوں میں وہ حدیں پار کر جاتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اصراف ہیں تو میرے سارے معاملات میں جو اسراف مجھ سے ہوا ہے اللہ اس کو معاف کر دے ما انت عالم بھی منی یہاں ہی یہ جملہ بھی دیکھنے لائق ہے کہ اللہ تم مجھ سے زیادہ میرے گناہوں کو جانتا ہے کیوں اس لیے کہ میں بہت سارے گناہ کر کے بھول بھی گیا اور میری یادداشت میں بھی ہے نہیں کہ مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں بعض اوقات آدمی بہت ساری غلطیاں کرتا ہے اور ان کو بھول بھی جاتا ہے لیکن اللہ تعالی وما كان کا نبو کا نسیہ رب بھولتا نہیں ہے تو اللہ مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا, کیا ہے میں تو بہت کچھ بھول بھی گیا تو وما انتھ عالم بھی اللہ فلی جد دی وہ بہت ساری غلطیاں انسان کے مذاق میں ہوتی ہے مذاق میں کسی کی عزت خراب کر دی مذاق مذاق میں کسی کو مار دیا مذاق میں سیریس نہیں تھا اس میں اس کے لیے مذاق تھا لیکن ذر کسی کو پہنچا نقصان کسی کو ہوا اللہ اسی بھی غلطی معاف کر دے یا نیت کی تھی اس کو بے عزت کرنے کی نیت کی تھی اس کو چوٹ پہنچانے کی اور اسی نیت سے اس نے کیا تو یہ بھی غلطی ہے اللہ ہر قسم کی غلطی معاف کر دے یا اسی طرح سے وہ خطائی آئی وہ نیت نہیں تھی کسی چیز کی کچھ کرنے میں کچھ ہو گیا ارادہ کسی اور چیز کا تھا جیسے مثال کے طور پر گاڑی چلا رہا ہے تو کسی کو بچانے میں کسی کو ضرر پہنچا دیا کسی سے ٹکرا گیا تو ایک انسان کو بچانے میں دوسرے انسان سے ٹکرا گیا جس سے ٹکرایا اس کی نیت نہیں تھی بس وہ اس کو بچانے کے چکر میں اس سے ٹکرا گیا تو یہ خطا ہے جس میں انسان کا گنا کا ارادہ نہ ہو کسی کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہ ہو تو وہ چوک اس کو کہا جا سکتا ہے. لیکن چوک بھی غلطی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس کے لیے بھی مغفرت مانگے جیسے ہم دعا کرتے ہیں رب نا تو آخر نہ آؤ اللہ ہمارا مواخذہ نہ کر ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں اور بھول سے کچھ غلطی ہو یا ہم خطا کر جائیں چوک جائیں تو یہ ساری بھول چوک بھی ہماری غلطی ہے تو بندہ کمال درجے میں اللہ سے استغفار کر رہا ہے کہ جانتے بوجھتے جو میں نے گنا کیے سوچ سمجھ کے میں نے گنا کیے ان کو بھی معاف کرا مذاق میں لا علمی میں یا چوک سے جو مجھ سے غلطیاں ہو گئیں اللہ وہ بھی معاف کر دے کیونکہ غفلت بھی ایک اعتبار سے تقصیر ہے چوک بھی ایک اعتبار سے تقصیر ہے وہ کوتا ہی ہے اگرچہ اس پر عذاب نہ ہو لیکن وہ بھی کوتاہی ہے اللہ کوتا جو مجھ سے ہوئی اے تو اس کو بھی معاف کر دے اس کو بھی معاف کر دے اور میرے نام سب ملے گا ہر چیز ہوئی ہے تو بندے کا اللہ کے سامنے اعتراف کرنا مان لینا یہ بھی اللہ سے مغفرت کے لیے ایک گزارش ہوتا ہے کہ ہاں اللہ مجھ سے غلطی ہوئی یہ بھی کیا میں یہ بھی کیا میں نے بہت کچھ کیا ہے تو اللہ کے سامنے بندے کا اعتراف کرنا یہ پکڑ کا ذریعہ نہیں یہ چھوٹنے کا راستہ ہے دنیا میں آدمی کہیں جا کر پولیس کے سامنے اعتراف کرے ہاں میں نے گنا کیا ہے پولیس پکڑتی سزا دیتی ہے قانون اس کے لیے ہے دنیا میں تو آدمی دنیا میں اگر اپنے جرم کا اعتراف کرے مخلوق کے سامنے دنیا کے قوانین دنیا کے بادشاہ کے سامنے تو سزا دیتا ہے لیکن اللہ کے سامنے جب بندہ اعتراف کرتا ہے تو معاملہ بلاکس ہے اللہ کے سامنے جب اعتراف کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس اعتراف کی بنا پر اور اس کے استغفار کی بنا پر اس کی مغفرت کر دیتا ہے. وہ بادشاہ ہے وہ پابند نہیں کہ سزا دے ہی سزا دے ہی پابند نہیں ہوا وہ معاف کر سکتا ہے وہ غفر و رحیم ہے بلکہ ایک آدمی شرک اور کفر کرنے والا بھی اللہ سے معافی مانگے اللہ میں نے غلط کیا آج سے میں شرک چھوڑ رہا ہوں آج سے میں کفر چھوڑ رہا ہوں میں ایمان والا بنتا ہوں میں اللہ توحید والا بنتا ہوں شرک جیسا بھیانک گنا بھی اگر آدمی توبہ کرے استغفار کرے چھوڑ کے توحید پر آئے اس کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے چاہے پوری زندگی شرک کیا ہو چاہے پوری زندگی اس نے شرک کیا ہو جب تک ہوش حواض باقی ہیں موت اور عذاب کے فرشتے نہیں دیکھے اس نے اللہ سے سچے دل سے استغفار کر لے اللہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ سے اعتراف کرنا اپنے گناہوں کا یہ دل کو ہلکا بھی کرتا ہے گناہوں کا جو بوجھ دل پر ہوتا ہے آدمی کسی کے سامنے بولے تو صحیح کس کو بتائے اللہ کے سامنے جب بولتا ہے دل ہلکا ہوتا ہے دل ہلکا ہوتا ہے وہ ماں انت وہ آل... کہا کہ وہ کلک آئندی اللہ مغفل ماں قدم تو وما اخر جو میں نے آگے اپنی پچھلی زندگی میں ماضی میں جو گناہ کیے یعنی یہ قدم تو ہے وہ ماں اخر تک اس کے بعد مجھ ہونے والے ہیں کیونکہ مجھ کو اپنا تجربہ ہے میں غلطیاں کرتا ہی کرتا ہوں اگر اللہ ہو جائے بھی وہ بھی معاف کر دے اما اسر تو ما آلن اثرر تو چھپا کی ہے ہاں کتنے سارے گنا ہیں نظریں ہیں چھپا لی دیکھا پرائی عورت کو دیکھا کسی نے مجھ کو نہیں دیکھا اللہ نے دیکھا چھپا کے کی کیا دل ہی دل میں گنا کے کتنے ارادے کی ہے موبائل فون پہ کتنی چیٹنگ کی کتنی تصویریں دیکھی کتنی بے پردہ عورتوں کو دیکھا کون دیکھ رہا ہے کون جانتا ہے اللہ جانتا ہے یہ چھپا کی, گناہ کی. کلم کھلا گنا کیے کسی کی زمین ہڑپی کسی کا مال لوٹا کسی کو ستایا کسی کو تکلیف دی کسی کو گالی دی کسی کو زر پہنچایا لوگوں کے سامنے کیا گردی دادا گیری کی بنیاد پر کیا کسی سے نہیں ڈرتا میں کون ہے آؤ سب کے سامنے کیا تو ماں اثر تو ماں آئلت وماں انت آئلم بھی من اور ہر وہ گنا جو تم اس سے زیادہ جانتا ہے اس میں بھی اس بات کا اعتراف ہے اللہ خود میں اتنا اتنا لائق بھی نہیں ہوں کہ اپنے گناہوں کو یاد رکھوں میں ایسا ہوں کہ مجھے خود اپنے پاپ بھی یاد نہیں ہے. اتنا بھی لائق نہیں ہوں کہ اپنے گنا مجھ کو یاد رہے کہ میں استفار ان کے لیے بتا کے کروں کہ یہ یہ, یہ گناہ ہے یہ تو سب بتا رہا ہوں لیکن تفصیل مجھ کو بھی یاد نہیں ہے کتنے گناہ تو میں نے ایسے کی جو مجھے یاد بھی نہیں ہے تو اللہ میں تیرے حوالے اپنے معاملے کو کرتا ہوں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو میرا مالک ہے تو میرا رب ہے تُو،, تو نے میرے اعمال کو جانا ہے تیرے پاس اس کا حساب ہے اللہ وہ ساری چیزیں جو تم اس سے زیادہ جانتا ہے اللہ تم کو معاف کر دے اور میں انت علم انت المقدم و الماخر انت المقدموں انت المؤخر باد اس طرح سے بھی آیا کہ تو ہی آگے کرنے والا تو ہی پیچھے کرنے والا ہے وقت کے اعتبار سے مقام کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے اللہ جس کو چاہتا ہے اونچا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے نیچا کرتا ہے جس کے وقت کو چاہتا ہے آگے کر دیتا ہے جس کے وقت کو چاہتا ہے پیچھے کرتا ہے جیسا چاہتا ہے اللہ تعالی ویسے کرتا ہے ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں تو اللہ جس کو مقدم کرے وہ مقدم جس کو مؤخر کرے وہ مؤخر کسی کی موت جلدی آتی کسی کی دیر سے اللہ طے کرتا ہے کب آئے گی باپ پہلے جائے گا کہ بیٹا اللہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کبھی بڑی عمر والے دیر سے جاتے ہیں کم عمر والے جلدی جاتے ہیں دنیا سے وہ انتل کون آگے پیچھے کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہے کوشش کرنے والے کوشش کرتے ہیں کسی کو جلدی کامیابی مل جاتی ہے تجارت میں کوئی سالوں سال محنت کرتا رہتا ہے لیکن کامیابی نہیں ملتی ہے کس نے اس کو پیچھے کیا اور کس نے اس کو آگے کیا انتظار سبی ہی کرتے ہیں لیکن ملتا سب کو ساتھ میں نہیں ہے تو انتل مقدم و انت الم اخر و انت اللہ کلی اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے کیوں؟ یہ ساری جتنی چیزیں ہیں چاہے مغفرت ہو مقدم کرنا مؤخر کرنا جاننا ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کی مغفرت کر سکتا ہے وہ اس پر قدیر ہے یہ بخاری اور مسلم کی حویث ہے جس میں استغفار کا طریقہ ہم کو سکھایا گیا ہے اور یہ بہت پیاری دعا ہے جس میں بندہ ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہے جو اس سے سرزد ہوئی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ میں चलिए आगे बढ़ते ہیں ایک اور हदीस है जिसे ابو हुरैरा رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے۔ وان ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اصلح لي دینی الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتی التي اليها معادي وجعل للحيات وجعل للحياه زياده لي في كل خير وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرْ عَخْرَجَهُ مُسْلِمَ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ یوں کہا کرتے تھے یعنی اپنی دعاوں میں آپ ایسے کہتے تھے کیا اللہم اصلح لی دین اے اللہ میرے دین کی اصلاح کر دین اسلام کی نہیں میری دینداری کی دین سے براد عبادات ہیں میری بندگی میں بندہ صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوں میری دینداری ٹھیک ٹھاک نہیں ہے اس میں کوتاحیاں ہیں اللہ علی دینی اللہ میرے دین کی اصلاح کر میری دینداری کو بہتر بنا اللہ بھی عصمت و امری جو سارے میرے معاملات کی محافظ اور زامن ہے میرے سارے معاملات بہتر بندے کی اس بنیاد پر دین کی بنیاد پر جب آدمی کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو دنیا کے معاملات بھی بہتر بنتے ہیں اللہ کی نصرت آتی ہے اللہ کی حفاظت اس کو ملتی ہے احفظ اللہ تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کر کیسے اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ کے عوامر کا لحاظ رکھ اللہ کی دین کا اللہ کے احکام کا لحاظ رکھ اللہ تیرا لحاظ رکھے گا تیری حفاظت کرے گا تو اللہدی ہو عصمت و عمری معلومات کہ دینداری کی بنا پر سارے معاملات انسان کے دنیا اور آخرت کے طے ہوتے ہیں جو میرے سارے معاملات کی محافظ ہے کیونکہ اسی بنیاد پر آخرت میں اچھا فیصلہ ہونے والا ہے وہ اس دنیا یہ الطیفی ہا اور اور اللہ میری دنیا کی اصلاح کر میری دنیا کو بہتر بنا جو میری معاش ہے دنیا میری کیا ہے معاش ہے میری ضرورت ہے دنیا معاش ہے بس کچھ دن یہاں رہنا ہے پھر جانا ہے یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے کچھ وقت کے لیے ہم یہاں پر رہے ہیں تو جو دنیا میری معاش ہے کھانا پینا لباس یہاں کی تجارت یہاں کا گھر یہاں کی ضروریات یہاں کی سواریاں یہاں کے معاملات یہاں کی ڈگریاں یہاں کی چیزیں اہلا دنیا میرے لیے معاش ہے اس کو بھی بہتر بنا یہاں دین کو مقدم کیا گیا اس لیے کہ دین کی بنیاد پر ہی اللہ کی حفاظت اور نصرت ہوتی ہے اور آخرت کی کامیابی اس کا مدار اس پر ہے لیکن دنیا دنیا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے حاجت ہے ضرورت ہے اور دین کی فراغت کے لیے دنیا ضروری ہے نمبر دو پر اس کو رکھا گیا اور اس میں کیا کہا گیا وہ اس لہلی دنیا لطیفی ہاں معاشی میرے دنیا کی اصلاح کر جو میری معاش ہے وہ اس لہلی آخرتی اور میری آخرت کی صلاح کر اللہ معی اور میری آخرت کو بہتر بنا جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے ہم کو ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے دنیا چھوڑنا ہے ہم جب کوئی چیز کھو جاتی ہے یا کوئی نقصان ہمارا ہوتا ہے یا کوئی دکھ ہم کو پہنچتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں انا لا الحی اور ہم اللہ ہی کے ہیں اور پلٹ کے لوٹ کے ہم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو اللہ کی طرف لوٹنا ہے ہم کو آخرت میں واپس جانا ہے ہم کو یہاں رہنا نہیں ہے لوٹ کے جانا ہے کیونکہ ہم آئے ہیں کہیں سے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں ڈالا اور ان کی ضروریت کو ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ان کی تابے رہ کر دنیا میں ان کی اولاد دنیا میں آئے گی اور پھر یہاں سے ہم کو ایک آگے کا مرحلہ ہے تو ہم کو جنت سے نکالا گیا آدم علیہ السلام کو پھر واپس لوٹ کے جانا کہاں ہے جنت میں لیکن اس کا مدار ہماری زندگی پر ہے تو دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے دنیا کے بعد ہم کو آخرت میں جانا ہے اپنے انجام کی طرف وہ اسلحلی آخرت ہی اللہ معادی اللہ میری آخرت کی اصلاح کر دے جو میری معاد ہے معاد جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہ جالحیات فی خیر اور اللہ میری زندگی کو میری حیات کو خیر میں زیادتی ہی کا ذریعہ بنا جتنا جیوں یہاں یہ نہیں کہا گیا اللہ لمبی عمر دے بہت سارے لوگ دعا کیسی کرتے ہیں اللہ تجھ کو اللہ تجھ کو لمبی عمر دے اگرچہ جی, کوئی بری دعا نہیں ہے لیکن بعض اس کو پسند نہیں کرتے تھے اللہ ما شاء اللہ کسی کے لئے تنس کے لیے دعا کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مال میں اور عمر میں برکت دے اس, کے, اس کو خوب عمر دے اس کو خوب مال دے لیکن ہر آدمی لمبی عمر کو بہتر طور پر ڈیل نہیں کر پاتا بعض اوقات لمبی عمر انسان کے لیے مصیبت بن جاتی یہاں دعا یہ سکھائی جا رہی ہے وجہ تضیا د تیفی کل خیر اللہ میری زندگی کو خیر میں اضافے ہی کا ذریعہ بنا جتنی عمر مجھ کو ملے جتنے دن جتنے مہینے جتنے سال مجھ کو ملے ان کو ان دنوں کو ان ایام کو اس وقت کو میرے لیے خیر میں اضافے کا ذریعہ بنا معلوم یہ ہوا کہ زندگی مجرد وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے زندگی اس ہے کہ ایک انسان اس میں خیر کا کام کرے وقت کیا ہے وقت سب کو ملتا ہے نیک انسان کو ملتا ہے فاسق فاجے سبھی کو ملتا ہے بادشاہ کو بھی ملتا ہے اور فقیر کو بھی چوبیس گھنٹے روزانہ ملتے ہیں لیکن وقت کا ملنا کمال نہیں ہے وقت کا صحیح استعمال کرنا اصل ہے لیکن وقت کا استعمال لوگ دنیا کے لیے کرتے ہیں گناہوں کے لیے کرتے ہیں اپنی عیاشی کے لیے کرتے ہیں بس بے وجہ کا آرام کے لیے کرتے ہیں خیر کے لیے مجھ کو وقت استعمال کرنے کی توفیق دے سب سے خوش قسمت آدمی وہ ہے جسے لمبی عمر ملے اور نیکیوں کی زیادہ توفیق ملے سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے اور گناہوں کا گناہوں کا عادی وہ ہو جائے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو کہا کہ وہ جلح ضیا فی کلی خیر مجھے میری زندگی کو خیر میں زیادتی کا ذریعہ بنا میری عمر خیر میں زیادتی کا ذریعہ بنے کل شر اور اللہ موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے یعنی کہا کہ اللہ مجھے موت دے دے موت کی دعا نہیں مانگنا چاہیے مصیبتوں میں موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے لیکن یہاں موت کی دعا نہیں ہے یہاں دعا یہ ہے کہ موت کو خیر بنا میرے لیے جب بھی تو موت دے وہ موت میرے لیے شر نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی گناہ میں ہے شراب پیتے پیتے موت آ رہی اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی کفریہ کریمہ بولا اور ہارٹ اٹیک آ گیا اور مر گیا اللہ موت کو میرے لیے راحت بنا ہر شر سے یعنی موت فتنے کے دور میں فتنوں میں پھنسنے اور مبتلا ہونے کی بجائے ان سے پہلے مجھے اٹھا لے. تو موت میرے لیے خیر کا ذریعہ بنے شر سے راحت کا ذریعہ بنے یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے مانگ رہے ہیں امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ ابو قدادہ ابن ربی الانصاری رضی اللہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بھی جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے ایک جنازہ گزرا وہاں سے مستری مستراً مستری مسترا لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں مستریح راحت پانے والا اور وہ جس سے راحت پا گئے لوگ یا رسول اللہ مل مستری ہو ول مسترا ہو اللہ کے رسول راحت پانے والا یا اس سے راحت پا گئے کون کیا مطلب کون لوگ ہیں یہ العبد من نصب الى رحمت کہا کہ مومن بندہ جب اس کو موت آتی ہے تو وہ دنیا کی تکلیفوں اور یہاں کی اذیتوں سے نجات پا کر اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے ولابد الفاجر اور ایک فاجر منافق کافر یس طریح العباد کیونکہ مومن کے بالمقابل جب کہا جائے تو عموماً اس سے مراد منافق ہوتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں. الفاجر منه العباد والبلاد والشجر والدواب لیکن مومن کے مقابلے میں ایک فاجر جو ہوتا ہے کافر جو ہوتا ہے جو ایمان سے عاری ہو جب اس کی موت آتی ہے تو لوگ علاقے بستیاں اور یہاں تک کے پیڑ پودے اور جانور بھی اس سے راحت پا جاتے ہیں اگر زندہ ہو تو ان کو خود تکلیف پہنچائے یا اس کے گناہوں کی وجہ سے جب عذاب آتا ہے تو اس کی مصیبت ان کو بھی جھیلنی پڑتی ہے کہ اس گناہ گار کی وجہ سے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو چونکہ اللہ کا عذاب بستیوں پر آتا ہے تو انسان کے ساتھ ساتھ چوپائے بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں تو انہیں راحت مل جاتی ہے جان بچی ہماری گیا یا اچھا ہوا تو مومن بندہ یہ خود راحت پا جاتا ہے شیطان کا فتنہ نفس کا فتنہ گمراہ لوگوں کا فتنا اور دنیا کی مصیبتیں بلائیں اور امتحان معلوم نہیں پاؤں پھسل جائے تو گمراہ ہو جائے آج ہدایت پر ایک کل کا معلوم نہیں مومن ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے لیکن جیسے اس کو موت آتی ہے اور ایمان پر مرتا ہے دینداری پر مرتا ہے راحت پا جاتا ہے دنیا کی مصیبتوں سے نجات اس کو ملتی ہے اور آخرت میں چلا جاتا ہے اب کوئی آزمائش نہیں اب کوئی لغزش نہیں ہے زندگی پر جیا ایمان پر جیا زندگی میں اب اللہ اس کو جمائے گا سب بت اللہ الدین بالقول صابل حیات دنیا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جمائے رکھتا ہے ایک مضبوط بول کی بنیاد پر ایک مضبوط کلمے کی بنیاد پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں توحید کی بنیاد پر وہ ثابت قدم رکھتا ہے دین پر اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو پر سراط پر اور اس سے پہلے قبر میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور حشر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جماتا ہے تو جو آدمی دنیا میں سراط مستقیم پر جمے گا اس کے لیے پول سرات پر جمنا آسان ہوگا ورنہ پھسل کے جہنم میں گر جائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو یہ حدیث جو میں نے ذکر کی اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے صحیح البخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6512 اور صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 61 حدیث نمبر 950 تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندہ راحت پاتا ہے یہاں جو کہا گیا ہے کہ اے اللہ موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت بنا دے کہ دنیا کی مصیبتیں یہاں کی آزمائشیں اے اللہ ان سے مجھ کو بچا لے موت کے ذریعے تو اس میں موت کی دعا نہیں ہے اچھی موت کی دعا ہے تو یاد رکھے دونوں میں فرق ہے بعض لوگ مصیبتوں میں اے اللہ موت دے دے اٹھا لے دنیا سے یہ سی صحیح نہیں ہے اللہ سے پریشانی میں موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے کیا معلوم اللہ تعالیٰ اسی پریشانی کو نجات کا ذریعہ بنا دے اور آگے توبہ کی توفیق دے یا کچھ ایسی نہیں کی کرا دے جو جنت ملے جائے زندگی خیر ہے انسان کے لیے لیکن آدمی کو اب دعا کیسی کرنی چاہیے اہلا جب تک خیر کے ساتھ زندہ رکھ خیر کے ساتھ رکھ دین پر رکھ موت دے ایمان والی موت دے تو اس طرح کی اگر آدمی دعا کرتا ہے یا زیادہ سے زیادہ کہتا اللہ جب فتنہ آئے تو فتنے میں پھنسنے سے پہلے اٹھا لے یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ یہ مشروط دعا ہے یہ ابھی دعا نہیں ہے یہ مشروط ہے کہ اللہ ایسا گمراہی سے بہتر موت ہے اللہ اگر گمراہی آئے اللہ مجھے گمراہ ہونے سے پہلے دنیا سے اٹھا لے آدمی دعا کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی دعا سکھائی ہے تو مشروط دعا کنڈیشنل دعا آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ موت ہی دے دے یہ دعا نہیں کرنا چاہیے تو اس حدیث میں بہت سی باتیں ہم کو سیکھنے ملتی ہیں وہ یہ کہ ایک انسان اللہ تعالی سے دنیا کے لیے بھی مانگے آخرت کے لیے بھی مانگے آپ دیکھیے اس میں دین کی بات بھی مانگی گئی دنیا کے لیے بھی مانگا گیا دونوں مانگنا چاہیے پھر اس میں دنیا کے لیے بھی مانگا گیا آخرت کے لیے بھی مانگا گیا یہ دونوں مانگنا چاہیے اور زندگی اور موت کے بارے میں دعا ہے کہ اللہ زندہ رکھ خیر کے ساتھ رکھ اور موت دیں ہر شر سے نجات کا ذریعہ اس کو بنا دیں چلیے آگے بڑھتے ہیں ایک اور حدیث کا ذکر کر کے میں بات ختم کروں گا کیونکہ ہمارے پاس اب ایک ہی درس بچائے رمضان سے پہلے تو دو حدیثیں ہمارے پاس اس کے بعد رہ جائیں گی انشاءاللہ اس کو ہم آنے والے درس میں مکمل کریں گے تعارن کی روایت ہے وَعن كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ یقون اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی ورزقنی علما ینفعنی رواہ النسائی والحاکر وللترمذی من حدیث ابی حریرہ تنحوه وقال فی آخره وزیدنی علما والحمدللہ على كل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار واسناده حسن ابن حجر کہتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کرتے تھے یعنی اپنی دعاوں میں اللہم انفعنی بما علمتنی اہلا جو کچھ تُو نے علم مجھے دے دیا ہے عطا کیا ہے اسے میرے لئے نفع بخش بنا وعلمنی ما ینفعنی اور وہی علم مجھ کو دے جو میرے لئے نفع بخش ہو وارزقنی علمن ینفعنی اور مجھے ایسا علم بطور رزق عطا فرما جو میرے لئے نفع بخش ہو امام النسین اس کو روایت کیا ہے اور حاکم نے بھی اسی طرح سے ترمزی کی روایت ہے لیکن وہ حضرت انس کی بجائے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور قریب قریب الفاظ ویسے ہی ہیں اس میں آخر میں زیادہ یہ ہے وزیدن علم اور مجھے علم میں مزید علم اتا فرما میرے علم زیادتی عطا فرما و الحمد کل حال اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ تعریف ہی کے لائق ہے وہ اعودب اللہ من خال اور میں یا ہم میں اللہ اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں جہنمیوں کے حال سے جہنمیوں کے حال سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کی سند حسن درجے کی ہے لیکن صحیح طور پر دیکھا جائے تو شیخ الابانی کہتے ہیں اس میں ایک مجھول ہے اراوی اس وجہ سے اس کی سند صحیح نہیں ہے یعنی دوسری جو روایت ہے ترمیزی کی اس زیادتی کے ساتھ میں کہ الحمد للہ یہ جو خال والا حصہ ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ ضعیف ہے اور اس سے زیادہ بہتر الفاظ ابنماجا کی روایت کے ہیں جس میں تین باتیں آئی ہیں کیونکہ بظاہر یہاں پر تکرار محسوس ہوتی ہے کہ بظاہر بات ایک ہی محسوس ہوتی ہے عالم لیکن ابن ماجہ کی روایت اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ تین باتیں الگ الگ ہیں ابو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ یہ تین باتیں ہیں امام نے کو روایت تین ہے حدیث نمبر 3599 اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر دو الفاظ ابن ماجہ کے ہے اور میں حدیث نمبر 3151 پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے تین باتیں یہاں پر مانگی گئی ہیں اللہ سے علم کے باب میں تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اس دعا کو یاد کرنا چاہیے خاص کر کے طلبۃ العلم اس دعا کو یاد کریں کیا کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص وقت اس کا نہیں ہے جب چاہے آدمی مانگ سکتا ہے اللہ بما علمتنی پھر کیا ہے وعلمنی ما پھر اس کے بعد کیا ہے وہ ضد علم اور یہ تین چیزیں بہت جامع باتیں ہیں جو علم کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے معلوم ہوتے ہیں نمبر ایک جو کچھ علم ہمارے پاس ہے اس سے فائدہ اٹھانا اصل ہے علم صرف پڑا رہے انسان کے سٹور ہاؤس میں جیسے اس کی یادداشت میں اور اس کی زندگی کا حصہ نہ بنے نہ اس علم کی وجہ سے اس کی سوچ بہتر بنے نہ اس کے دل کی اصلاح ہو نہ اس کے اقوال صحیح ہو نہ وہ اپنی زندگی میں اس کے مطابق عمل کرے نہ وہ دوسروں کو اس کی تعلیم دے اس علم سے نہ وہ خود فائدہ اٹھائے نہ اس علم کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے اگر ایسا آدمی کرتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے تو ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے لیکن وہ علم فائدہ نہیں پہنچاتا نہ ان کو نہ دوسروں کو یہ ناکام آدمی ہے کامیاب آدمی کون ہے جو حاصل شدہ علم سے فائدہ اٹھائے ذاتی عمل کے اعتبار سے دوسروں کو تعلیم کے اعتبار سے نمبر نمبر حاصل شدہ علم سے انتفاع فائدہ نمبر دو، مَا دوسرے ناکام کون ہیں جو علم کی تلاش میں دوڑتے ہیں لیکن غلط سمس میں ہے ایسے علم میں پڑھتے ہیں جو ان کے لیے مفید نہیں ہوتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں سیکھنے میں لگ جاتے ہیں جادو کا علم مضر علم ہے یا اسی طرح سے دنیاوی علوم ایسے جن کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فضولیات میں پڑے رہتے ہیں دیکھیں یہ کیا ہے کیسے ہوتا ہے معلومات تفصیلی حاصل کر رہے ہیں فلانے کھنڈروں کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں ہاں فلانی چیزوں کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں یا فلاں دنیا کا مالدار آدمی ہے کیا کھاتا ہے کون سے ہوٹل میں جاتا ہے اس کے بارے میں کوئی کرکٹ کا پلیئر ہے کوئی فٹ بال کا پلیئر ہے اس کی ڈیٹیل معلوم کر رہا ہے پیڈیا تفصیل سے اس کے بارے میں جان کیا فائدہ ہے اس کا تو دوسرا ناکام آدمی وہ ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے لیکن فائدہ مند نہیں مضر علم حاصل کرتا ہے یا وہ ایسا علم جس کا کوئی فائدہ نہیں فضول اقل مند آدمی خوش قسمت آدمی وہ ہے کہ جو مفید علم حاصل کرے چاہے وہ یعنی دنیاوی اعتبار سے ہو دین کا تو ویسے بھی مفید ہی ہے تو دین کا علم حاصل کرے یا دنیا کا علم بھی وہی حاصل کرے جس کا کہیں نہ کہیں اس کی دنیا سے یا آخرت سے تعلق ہے تو مفید علم حاصل کرنا فضول اور مزیر علم سے بچنا یہ دوسری چیز ہے جو کامیاب کرنے والی بعض اوقات دین کا علم بھی آدمی حاصل کرتا ہے لیکن اس کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچاتا کیوں اس لیے کہ وہ ابتدائی مرحلے کا علم حاصل کرنے کے بجائے بات کا حاصل کرتا ہے اس کو ابھی تک صحیح توحید بھی معلوم نہیں ہے لیکن وہ کیا کر رہا ہے علما کے اقوال حدیث کے بارے میں کتنے روات کے بارے میں معلوم کر رہا ہے یا فکی اختلافات علماء کی معلوم کر رہا ہے. جب اس کے پاس فنڈامنٹلز بھی نہیں ہیں ابھی بعض اوقات اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ حدیث اس کو کس نے صحیح کہا کس نے ضعیف کہا راوی کا کیا حال ہے حدیثوں میں شک کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ ابھی بیسکس بنے नहीं اس کے اور انکار حدیث تک چلا جاتا ہے یہ کبھی کیا ہوتا ہے علماء کی اختلاف دیکھتا ہے اور پھر پریشان ہو جاتا ہے ایک دم کیا کر کے رکھ دی ان لوگوں نے دین کا تو پھر علماء سب کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور پھر خود مجتہد بن کے جو چاہے قرآن سے اور حدیث سے مطلب لینے لگتا ہے فائدہ ہوا کہ نقصان نقصان اگلے مرحلے کا علم نہیں اگلی سیڑھی پہ نہیں جب تک کہ پچھلی سیڑھی پہ پاؤں نہیں رکھا ورنہ پھسل کے گرے گا تو پہلی غلطی کیا ہے کہ انسان حاصل شدہ علم سے فائدہ نہ اٹھائے دوسری غلطی یہ ہے کہ بے فائدہ علم میں لگ جائے ایسے علم میں لگے جو اس کے لیے مفید نہ ہو اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے آدمی تھوڑے سے علم پر قناط کر کے بیٹھ جاتا ہے نہیں بلکہ اس کو علم میں کیا کرنا چاہیے رکنا نہیں چاہیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں تھوڑا بہت پڑھ لیتے زندگی کی شروعات میں زندگی بھر اسی سے کام چلاتے ہیں اور نئے مسائل جو بھی ان کی زندگی میں حالات پیش آ رہے ہیں ان کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے بس جو پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا فلاں کتاب پڑھی تھی اسی پر تکیا کر کے بیٹھ جاتے ہیں خاص کر کے دعوت کے میدان میں جو لوگ ہیں پہلے جو پڑھا تھا بس اسی کو کافی اور اسی کو گھسا پٹا وہی بولتے رہتے ہیں ہمیشہ اور اس میں بعض اوقات بھولتے بھی ہیں اس کی تجدید بھی نہیں کرتے ہیں تو وہ علمہ علم اللہ مجھ کو میں اور بڑھا علم زیادہ دے تو تین چیزیں علم کی قلت بھی نقصان پہنچاتی ہے بھائی جتنی پیاس لگی اتنا پانی نہیں ملا تو آدمی سیر ہوگا نہیں جتنی انسان کو دوا چاہیے اتنی نہیں کھایا آدمی کو فائدہ ہوگا نہیں تو علم بھی جتنا اس بری ہے اتنا علم حاصل کرنا چاہیے نہ کہ آدمی کے پاس قلیل تھوڑا علم نہیں جتنا چاہیے ہوتنا بلکہ زیادہ اچھا زیادہ اچھا کیوں اس سے کہ زیادہ علم نقصان نہیں دیتا ہے اگر سلیقے سے اس کو حاصل کیا جائے ہاں آدمی بے ڈھنگے طریقے سے اگر زیادہ علم حاصل کرے تو نقصان ہوتا ہے علما کی ماتحتی میں اور یعنی اہم اور مہم اس طرح سے سیڑھی بسیڑھی درجہ بدرجہ انسان حاصل کرے نقصان نہیں ہوتا ہے تو تین چیزیں آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہے نمبر ایک جو علم ہے اس سے فائدہ اٹھانا نمبر دو وہی علم حاصل کرنا جو فائدہ مند ہو اور نمبر تین کہ آدمی علم تھوڑے پر راضی نہ رہے بلکہ علم میں بڑھتا چلا جائے کتنی پیاری دعا ہے تو یہ آدمی کو مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کی زیادتی اچھی چیز ہے لہٰذا کیا کہتے ہیں زیادہ علم حاصل نہیں کرنا دیکھو شیتان کو بھی بہت علم تھا زیادہ علم سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے زیادہ علم سے آدمی نہیں ہوتا ہے علم کے تعلق سے آدمی کا طرز عمل صحیح نہ ہو تو آدمی گبراہ ہوتا ہے علم کا حق ادا نہ کرے تو پھر تھوڑا علم بھی آدمی کے لیے مصیبت ہو جاتا ہے تو علم کا زیادہ ہونا تھوڑا ہونا یہ معاملہ نہیں ہے علم کے تعلق سے انسان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے اس کا معاملہ علم کے ساتھ کیا ہے اس علم کو سمجھا کہ نہیں سمجھا وہ اس علم پر عمل کرتا کہ نہیں کرتا اس کے مطابق اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا لہٰذا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم پر عمل بھی کرنا چاہیے اس کو عام کرنا چاہیے اور فائدہ مند علم میں مشغول ہونا چاہیے فضولیات میں نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی طلب کرنا چاہیے چستجو ہونا چاہیے ظاہر بات ہے جو آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ علم زیادہ دے وہ زیادہ علم کے موقع کو چھوڑے گا نہیں وہ کوشش بھی تو کرے گا کہ علم زیادہ ہو علماء کے دروس میں آئے گا وہ دینی مجالس میں جائے گا علما کے خطبات سنے گا جو پچھلے علماء ہیں ان کی کتابیں پڑھے گا ان کی خطابات سنے گا اگر ریکارڈنگ ہے تو, تو ایسا آدمی علم کے لیے کوشش بھی کرتا ہے لہذا ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا کے تقاضوں کو پورا بھی کرے تو میں سمجھتا ہوں آج کے اتنا کافی ہے ہماری ابھی دو حدیثیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم ان دونوں حدیثوں کے معنی جانیں گے اور اس اعتبار سے ہمارا یہ کورس ان اللہ ختم ہوگا اگلا درس جو ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم کتاب کو مکمل کریں گے السلام علی علیکم سکت سکت. و رحمت اللہ خیلت شیخ کا بہت بہت شکریہ سکت. ماشاءاللہ انہوں نے بہت ساری باتیں بتائیں اور اس طریقے کے دروس میں بیٹھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے بہت ساری باتیں جو اس کے شرح اور جو اس کے تفصیلی معلومات جو ہم نہیں جانتے تھے بہت ساری باتیں ہم سیکھ پاتے ہیں اور وہ سب کچھ جو ہے وہ سلط علین کے منحج کے مطابق کہ اللہ کے ساتھ میں ہمارا کیا تعلق ہو کیسا ہمارا عقیدہ ہو اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اللہ سے مانگی جائے اور اسلام جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی تعلیم دیتا ہے اور اور ہم اپنے تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ دکھ جڑے رہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کو بھی آپ اپنے دوستوں کو بھی اس کے اور خود بھی جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله عليكم وشلام ورحمة الله وبركاته